اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین خوراً سلامت کتاب ہمارے سلسلہ دفتر شرمِ چھ سو بائیس ابلگ دو سو چونسٹھ ہے چھ سو بائیس روی تک کے درست کی تعداد اور دو سو چونسٹھ اواد فتحیہ کے درست کی تعداد ہے اوراد فتح میں ہم جو ہے اسماع الحسنہ کی بات میں اعظم نمبر گیارہ پہ ہم پہنچے ہیں یا جب یا جب اس, اس میں جب مقدس کے سلسلے میں چندرست ہو چکا اور اس سے پہلے مختلف عمومان تھے اس کے لغی باس اور پھر ابھی جو ہے ایا جبار جب کے بارے میں الجبار کے فیوز و برکات کے عنوان سے جو ہے اس کے تاوزات کی کتابوں میں اور رسم الحسن کے شرح کی کتابوں میں اس کے فیوز و برکات کے عنوان سے جو کچھ خصوصیات کے عنوان سے لکھا ہے چند ایک نوکات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تو سب سے پہلا یہ لکھا ہے یا جبار یعنی الجبار کا یہ سنجئے یہ سم آسمائے بال تعلیٰ میں جلالی ہے حکمت یا جبار جب خاصیت کے لحاظ سے صفات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے اصمان حسنہ میں جلالی اس کے عدد جو ہے دو سو چھ یعنی عدد ابجدی جو عبدت ہے افجد کبیر کے لحاظ سے اس کے حروب کی افجد نکالیں تو دو سو چھ اس کی عدد ہے حکمت نماز جمعہ کے بعد تین سو بار پڑھنے سے نماز جمعہ کے بعد تین سو بار پڑھنے سے دشمنوں کے قار سے انسان محفوظ رہتا ہے انسان جو اگر جمعہ جمعے کے بعد تین سو بار اگر کسی کا دشمن ہے خاص طور پر تو وہ نماز جمعے کے بعد اس سے مقدس کا تین سو بار وزد کرے اضافہ کرے تو دشمنوں کے قہر سے ظلم سے محفوظ رہتا ہے ہر ظالم کے شر اسے نقصان نہ پہنچا سکے گا یعنی جو شاخیت سے مقدس مقدس کو جمعہ کے نماز کے بعد جو تین سو بار پڑھا کریں تو فرمایا ایک تو دشمنوں کے اقار سے انسان محفوظ رہتا ہے دوسرا ہر ظالم کے ظالم کا شر اس سے نقصان نہ پہنچا سکے گا یہ جو ہے فیض فیض جو ہے شرح اولاد فتح طالیف جناب سری صاحب پیج نمبر اٹھانوے نائنٹی ایٹ پہ دوسرا فیض و برکت جو ہے یہ لکھا ہے جو کوئی اس اسم کا اسم کے ورد ہر جو ہے جو کوئی اس اسم کے ورڈ پر مداوع مت کرے یعنی اسم پر جو ہے مداوع مت کرے یعنی ہمیشہ پڑھتے رہے جو کوئی اس مقدس کے, کے ورد پر مداوع مت کرے وہ غیبت اور بدگوئی بدگوئی خلق سے امان پاوے یعنی وہ لوگوں کے شر سے محفوظ رہے گا اور بعد دن پر باتیں جو کہیں اس قسم کے وٹ پر مداوع مت کریں اس کو پڑھتے رہیں گا کے طور پر تو وہ غنی وہ غیبت اور بدگوئی خلق سے ہاں جی، امان پاوے تو لوگ اس کی غیبت نہیں کریں گے اور اس کے خلاف جو ہیں برا بلا نہیں کہیں گے تو ان کی بدگوئی غیبت سے پائیں گے یعنی وہ لوگوں کے شر سے حتی زبانی شر سے بھی محفوظ رہے گا مطلب یہ یہ خصوصیت اور فیض جو ہے حد سلمانی پیج نمبر ایک سو انچاس پہ تیسری خوبصورت اگر اس اگر اسم کو یعنی اس عسم مقدس کو نگینہ پر کندہ کرا کے یعنی انگوٹھی کے جو نگینہ ہیں اس پر نگ کندہ کرا کے پہنے تو خلق میں صاحب ہیبت ہوگا ہاں اس مقندس کو انگوٹھی پر کندھا کر کے پہنے تو کیا ہوگا خلق میں صاحب ہیبت ہوگا اس کا جو ہے لوگ اس کو تعظیم کریں گے اس کا روب داب ہوگا ہاں اس کے لوگوں پر ایک جو ہے ہیبت ہوگی لوگ اس کے اس حبت کی وجہ سے تعظیم کریں گے یہ بھی حرضِسلمانی پیج نمبر ایک سو انچاس پہ فیض و برکت نمبر چار فرماتے ہیں من کا راہن شرین ملتا امین الظلمت یہ جو ہے خصوصیت کتاب مصباح کف امین صفحہ نمبر چار سو ستر پر ہیں فرماتے من کا جو بھی شاخ پڑھے اس مقدس کو ہی کل المن ہر روز عید وشرین مدت اکیس مرتبہ جو کوئی حسم مقدس کو ہر روز اکیس مرتبہ پڑھتا رہیں امین امین ظلمتی تو یہ ظالموں کے شر سے امن میں ہوگا ظالم اس کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے جو کوئی روزانہ اس میں مبارکی اکیس بار ورد کرتے رہیں تو وہ ظالموں کے شر سے امن میں رہے گا یعنی محفوظ رہے گا یہ چار نقاضے جو یہ ہے یہ محسبہ ہے فہمی میں شادت کے ساتھ کر کے پانچواں فیض اس کا یہ رکھا ہے رویہ ان رضا امام رضا علیہ السلام سے نقل ہے کل میں یتو تو بحا بحاج میں فن نہ صوبہ یا فض منظالمی وز المن ظلم و ضالمین اللہ فرماتے ہیں مل سے نوات کیا ہے کل من و بحاظ جو بھی شاید اس, اس مقدس کے ذریعے سے اللہ کے درگاہ میں دعا کرے انہیں اس سمقدس کو ود و دفعہ رکھے تو بھائی نو صوفہ یا فض تو بے شک جو ہے اس کو اللہ تعالی محفوظ گا من ظلم ہر کے ظلم سے وہ ظالمین اور ظالموں کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا یہ جو کتاب اکثیر دعوات صفحہ نمبر تین سو پر ہے یہ کتاب عربی میں ہے اور, اور متا اور اس میں جو دعائیں ہیں سب یا اکثر جو ہے علمہ علیہ السلام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ممتا علیہ السلام سے رب میں مروی ہے کہ جو کوئی اس اسم کے ذریعے اللہ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اسے ہر قسم کے ظلم اور ظالمین سے محفوظ رہے محفوظ رکھے گا نمبر چھیز جو کوئی اس اسم کو اس مقدس کو کثرت سے پڑھتے رہیں تو جو بھی اسے دیکھے گا اس کے ہیبت و رعوب سے ڈرے گا فرماتے ہیں جو کوئی اس قسم کو کثرت سے پڑھتے رہیں تو جو بھی اسے دیکھے گا اس کے ہیبت و رعوب سے ڈرے گا اور کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی طاقت نہیں کرے گا اور انسانوں جنات میں سے جبابرا یعنی ظالم سرکش لوگ اس کے سامنے خاضے رہیں گے ہاں جی وہ سب اس کے سامنے خاصے رہیں گے اور اس سے ڈریں گے یہ خصوصیت بھی جو فیض بھی ایک اکثر دعوت صفحہ نمبر تین سو آٹھ پہ ساتواں فیض برکت جو کوئی اس عصوب مبارک کو روزانہ اکتیس مرتبہ پڑھا کریں تھرٹی ون ہاں جی تو وہ شخص جنات کے شر سے محفوظ رہے گا بتا میں آج کل لوگوں کو جنات کا اثر ہوتا رہتا ہے تو یہ بھی اہم چیز ہے ماتین جو کوئی اس سے کو روزانہ ایک اکتیس مرتبہ تھرٹی ون مرتبہ پڑھا کریں تو وہ شخص جنات کے شر سے محفوظ رہے گا یہ بھی اکثر و دعوت پیج نمبر تین سو آٹھ ہے آٹھوانس خصوصیت جو کوئی اس کوئی اسم کو تانبے نوحاس نے تانبے کے تختیب پر نقش کریں پھر ظالم مسرکس کے گھر میں پھینکیں یعنی تانبے کے جو ہے تختیب پر اس کے لوہے کے ٹکرے پر نقش کریں لکھیں پھر ظالم مسرکس کے گھر میں فین دیں تو اس کا گھر تباہ ہو جائے گا جو لوگ جو لوگوں کا جینا حرام کر کے رہتے ہیں ظلم کر کے تو ایسے لوگوں کا یہ سزا ہوتا ہے نمبر نو اس عشم مقدس کا ورد کرتے رہنا بادشاہوں کے لیے زیادہ مناسب ہے ہاں جی. کیونکہ جب وہ اس عشم پر دوام کرے گا تو ہر کوئی اس بادشاہ سے خوف کھائے گا اور بغاوت وغیرہ کی جرت نہیں کرے گا یہ بغاوت وغیرہ کی جرت نہیں کرے گا یہ بندہ کے طرف سے اشراکی تو یہ نو خصوصیات جو ہیں یہاں پر لکھے ہیں اور اور اس مقند کا جو ہے نقش جو ہیں جو کہ پہلے بھی آ ہے جو کوئی اس کے نقش کو لکھیں اور آپ انفاظ رکھیں تو اس کے خاص خصوصیات ہیں تو اس کے نقش بھی آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں دسواں خصدی من ذکرہ کل کُل یومن بے عدد ہی۔, ہی جو شخص جو ہے اس مقدس کو پڑھتا رہے ہر اس کے مخصوص عادت میں جو کہ دو سو چھ ہے وہ وضاح فی اور اس کو اس کے جو چار خانے جو یہاں پیش کیا اس کے کی وفق سے علم نجد علم چہر کے خاطۂ اصطلاح ہے جی چار خانوں میں اس کو عدد کی صورت میں لکھیں اور اس چار خانے کو وف کو اس کو نصب کہہ سکتے ہیں وہ ہمالہ ہو اس کو اٹھائے رکھے انہیں ساتھ رکھیں تو قہارہ بدال کا جمی جمی الم تو اس کے سے یہ آدمی غلبہ پائے گا تمام عوالم پر غلبہ پائے گا ذل قل من رو اور اس کے سامنے خاضے ہو جائیں گے جو بھی شاد اس کو دیکھیں گے اور طرح کا مراد ہو لی مراد اور وہ اپنی خواہشات کو اس کی خواہشات کے لیے چھوڑ دے گا یعنی یہ جو چاہے گا وہی وہ کرے گا اس کا تابع و فرمان بردار ہوگا ہاں جی تو یہ لحاظ سے دکھا جائے تو تشکیرات کا ہے کسی کو اپنے مشخل کرنا ہو تو اس میں فرمایا جو بھی شاید جو کو دو سو چھ عدد میں ہر روز پڑھیں وہ وضاح وف کی اور ساتھ ہی جو ہے اس کو اس کے وف میں بھی جو چار خانہ ہے اس میں قرار دیں اور چارخانے کو, کو ہر روز دو سو چھ مرتبہ بڑھتے رہیں ساتھ ہی اس کے وف کا چارخانے کو اس کے نقش کو ساتھ اٹھائے رکھیں تو قہار بزال کا جمی الوالم اس کے ذریعے سے وہ غالب ہے کہ تمام عوالم پہ یعنی انسان جنات بھی اسلبہ ہوگا موجودات اس کے تابع ہوں گے وضل کل من رہا اور جو بھی شاد اس کو دیکھیں گے اس کے سامنے خاص اور خواہشیں ہوں گے اور طرح کا مراد علی مراد ہے اور وہ اپنی مرادوں کو اپنی خواہشات کو اس کے خواہشات کے لیے چھوڑ دیں گے یعنی اس کی خواہشات کو پورا کریں گے اس قسم کے عوید وظفہ کرنے والے اور اپنے خواہشات کو چھوڑ دیں گے تو یہ ایسے خصوصیت بھی کتاب عصر الدعوت کے صفحہ نمبر تین سو آٹھ پر ہے تو یہ مختلف جو ہے اس مقدس کی خصوصیات جو ہے فیض و برکات کے نمائندے ہم لوگوں تک پہنچائیں تو الحمدللہ جو ہے جو شاد اس قصم القندس سے فیس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کر لیں البتہ آپ مطالعہ کریں مجید اسم اعظم کی خصوصیاتی کتابوں میں تعوجات کی کتابوں میں تو آپ کو اس سے بھی زیادہ جو ہے اس, اس مقدس کی خصوصیات فیوز و برکات ملیں گے ہاں یہ میں نے اس باہر سمندر میں سے ہاں یہ اخراج جو ہے بھی نہیں کہہ سکتے اس مقدس کے فوج میں سے وہ نو دس پوائنٹ آپ لوگوں تک توجات کی کتابوں سے اور اس عظم کے شعروں سے راغص کر کے آپ لوگوں تک پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اسمال حسنار سے ہمیں ان سید کی توفیق دینے اور ان سے وابستہ رہنے کے اور اللہ ہی کو ہر مشکل کا حل فرمانے والا سمجھ کر اسی کے درگاہ ہمیشہ جکا رہے ہر ظالم کی شر سے اسی کے درگاہ ہمیں پناہ لائیں ہر مشکل کا حل اسی کے درگاہ سے مانگیں اور اسی ذات عدص کے اسمال حسنہ سے اسی کو ورد و غذیفہ رکھیں اور اسی کا آبد بن کے رہیں اللہ ہم سب کے توفیقات میں اضافہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے معرفت کے توفی دام صاحب